ئن الله فلا وی آتی ملا مل و میل فلاح دلح و اشدوہ شری کلح واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم شر الامور محتفاتها وكل محتفتم بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار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 یا ایہا الَّذین آمنوا صلو علیہی وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقينا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ولا ولا الحمد للہ آج 18 مئی دو کو سنڈے کے دن ہماری یہ قرآن کلاس نمبر 216 کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے آج انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سورہ توح کی آیت نمبر 80 سے آنورڈ سٹارٹ لیں گے پچھلی دفعہ گفتگو کنکلوڈ ہوئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کو فرون کے ظلم سے نجات دی فیرونی غرق کیے گئے سمندری جھیل میں اور اہل ایمان کو موس علیہ السلام کے ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا اور اس کے بعد اب بلی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ اپنے احسان کا ذکر کر رہا ہے کہ کئی سو سال تم نے غلامی کی فرعون کی اب اللہ تعالیٰ نے تمہیں نجات دی ہے تو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کی پیروی کرو اس کی وہی کی طرف توجہ کرو اپنے معاملات کو بہتر کرو اور اس کے بعد حضرت موسی علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے کوہ تور پر بلایا اس کا ذکر خیر ہوگا اور ان کے پیچھے سے جو سامری جادوگر تھا اس نے جو کچھ کیا اور بنی اسرائیل کو فطرے میں مبتلا کیا ستر ہزار کے قریب موسی علیہ السلام کے ساتھی ایک دن میں مرتد ہوئے اور ان کی توبہ کی قبولیت یہ ٹھہری کہ ہر قبیلے کے لوگ اپنے اپنے ان قبیلے کے لوگوں کو قتل کریں گے قتل مرتد کی سزا میں کہ جنہوں نے یہ شرک اختیار کیا کیونکہ پیغمبر کے آنے کے بعد چونکہ حق واضح ہو جاتا ہے اس کے باوجود اگر کوئی اس طرح کا راستہ اختیار کرتا ہے تو پھر اس کی توبہ اسی صورت میں قبول ہوگی کہ اسے قتل کیا جائے دنیا میں یہ قانون اسٹیبلش ہوگا اور آخرت میں انشاءاللہ اللہ ان کی بخش ہو جائے گی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اے اولاد یاقوب بنی اسرائیل اسرائیل سیدنا انہ یاقوب علیہ السلام کا لقب تھا قد ان من اردو بے شک ہم نے تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دی وا نبکور اور ہم نے تم سے وعدہ کیا کوہتور کی دائیں جانب کا مراد یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ اسلام کو اللہ تعالیٰ نے کوہتور پر بلایا تو بنی اسرائیل پر جو احسان ہے وہ ان کے پیغمبر کے ذریعے ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے تورات عطا فرمائی وہ عَلَيْكُمُ الْمَنَّ اڑئی من سلوا اور ہم نے اتارا تم پر من اور سلوا من جو ہے یہ آپ سمجھ لیں کاربوہائیڈریٹس تھے اور سلوا پروٹینز تھی ان کے لیے رات کے وقت ریگستان میں جو شبنم کے قطرے پڑتے تھے وہ بندیوں کی شکل میں میٹھے ہو جاتے تھے اس کو وہ کھاتے تھے یہ ان کے لیے کاربوہائیڈریٹس تھے اور پروٹینز ان کو مل جاتے تھے پرندوں کی شکل میں سلوا چھوٹے چھوٹے پرندے تھے جو جھنڈ کے جھنڈ وہاں آتے تھے اور بڑی اسانی سے ان کو شکار کر لیتے تھے رگستان میں آپ کے پاس کھانے پینے کے لیے اگر کچھ نہ ہو تو موت آپ کا مقدر ہے تو اللہ تعالی نے غیبی طور پر ان کے کھانے پینے کا بندوبست کیا کہ وہاں ان کو خوراک دی پلس گرمی سے بچانے کے لیے مسلسل ایک بادل ان کے اوپر سایہ کیے رکھتا تھا اور وہ بندے کو تھوڑے نہیں تھے چھ لاکھ کا لشکر تھا پچاس پچاس ہزار کے بارہ قبیلے تھے جو بارہ بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کے اب اللہ تعالیٰ اپنے احسان کا ذکر کر رہا ہے بنی اسرائیل پر جو اللہ تعالی نے کیا بیسیکلی تو نبی الاسلام کے ذریعے سے اس وقت کے بنی اسرائیل کو بھی دعوت حق دی جا رہی ہے اور اس واقعے کا بھی ذکر ہو رہا ہے کلو مل تو بات کم کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں روزی کے طور پر عطا کی ہیں ولا تتغ فی اور اس میں حد سے تجاوز نہ کرو فل علیہ کم ورنہ تم پر میرا غزب آ جائے گا اور ایسا ہوا بعد میں اسحاب سبت کو جو اللہ تعالی نے ازمایا تھا اس کا ذکر آلریڈی گزر چکا ہے سورت الراف کے اندر باقی صورتوں میں بھی آئے گا وہاں اس آزمائش میں بڑے تھوڑے لوگ پورے اترے اور انہوں نے ہفتے کے شکار کے معاملے میں حد سے تجاوز کیا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں بندر اور خنزیر بنا دیا اگر تم نے حد سے تجاوز کیا تو میرا غزب پھر تمہارے لیے حلال ہو جائے گا وہ میں یخل علئی ہی اور جس کے لیے میرا غزب حلال ہو گیا فقد ہوا تو پھر وہ تباہ و برباد ہو کر رہتا ہے اس کا پھر اینڈ جو ہے وہ تباہی ہوتا ہے وہ و لغفارمن اور بے شک میں ضرور بخشنے والا ہوں اس کے حق میں جو توبہ کرے اور ایمان لائے وہ عاملہ اور نیک عمل کرتا رہے فم محتدا اور پھر ہدایت کے اوپر ثابت قدم رہے یہ اللہ تعالی کی طرف سے انسٹرکشنز بنی اسرائیل کے لیے جو نبی الاسلام کے مبارک زمانے میں تھے ان کے لیے دعوت حق اور علیہ اسلام کے زمانے کے جو رہنے والے تھے ان کے ساتھی بنی اسرائیل ان کے لیے بھی دعوت حق اب آیت نمبر ایٹی تھری سے آن ورڈ سامری جادوگر کا ذکر آ رہا ہے جس نے بنی اسرائیل کو فترے میں مبتلا کیا باوجود اس کے کہ وقت کا پیغمبر ان میں موجود ہے پھر بھی انہوں نے راہ حق سے جب اناد کیا تو اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر آیا اور ان کی توبہ اس صورت میں قبول ہوئی کہ ہر قبیلے والا اپنے قبیلے کے ان لوگوں کو قتل کرے گا جو مرتد ہوئے جنہوں نے بچڑے کو رب مان لیا اب یہ سارے لوگ وہ تھے جو حضرت السلام کے اصحاب تھے اور یہ کوئی سینکڑوں کی تعداد میں نہیں تھے ستر ہزار کے قریب لوگ تھے جو ایک دن میں مرتد ہوئے اور وہ سب کے سب قتل کیے گئے اب توبہ تو قبول ہوئی ہے لیکن بڑی تکلیف کے ساتھ دنیا میں تو تکلیف کاٹنی پڑی کتنی عورتیں بیوہ ہو گئی کتنے بچے یتیم ہو گئے لیکن ان لوگوں کی آخرت بن گئی جن کو قتل کیا گیا کیونکہ ان کی توبہ یہی تھی دنیا میں سزا اسٹیبلش ہوئی آخرت کے عذاب سے وہ بچ گئے وماجالا کا یا بوسا اور اے موسا تم نے کس وجہ سے جلدی کی اپنی قوم سے موسا علیہ السلام اپنی قوم کو لیڈ کرتے ہوئے آ رہے تھے اور اللہ تعالی نے وہی کے ذریعے ایک وقت مقرر کیا تھا کہ آپ نے فلاں وقت میں کوہے تور پر آنا ہے لیکن ملاقات کا شوق موسا علیہ السلام کا اتنا زیادہ تھا کہ وہ اپنی قوم کو پیچھے چھوڑ کر اپنے بھائی کے حوالے کر کر حضرت ہارون علیہ السلام جو پیغمبر تھے خود تیزی سے طور کی طرف بڑھے تاکہ میں اپنے رب سے جلد از جلد ملاقات کروں یہ ان کا شوق تھا ہارون علیہ السلام اگرچہ موسا علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے لیکن ان کا کنٹرول بنی اسرائیل کے اوپر ویسا نہیں تھا جو موسا علیہ السلام کا تھا اور آر لیڈرشپ ان کے حوالے تھی ان کی طبیعت اور ان کی مینجمنٹ بھی بڑی اسٹرانگ تھی تو موس علیہ السلام آگے چلے گئے تو اللہ تعالی نے پوچھا کہ یہ تم نے جلدی کیوں دکھائی اپنی قوم کو اس طریقے سے پیچھے کیوں چھوڑائے اولا ہوم اولا ایلا اری تو انہوں نے ارض کیا کہ یا اللہ میرے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں بہت پیچھے نہیں چھوڑایا وہ میرے پیچھے آ رہے ہیں وہ آجل تو الی کا اور اے میرے رب میں نے جو یہ اجرت کی ہے تو صرف تجھے راضی کرنے کے لیے کہ میں اپنے رب کے حضور جلدی جلدی پیش ہو جاؤں راضی تو کرنا تھا بیچ میں شوق بھی تھا سورت العراف میں آیا کہ پھر اللہ تعالیٰ سے انہوں نے ریکویسٹ کی کہ مجھے اپنی زیارت بھی کروا دے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو مجھے دیکھ نہیں سکتا صرف گفتگو کے اوپر اکتفا کرنا ہوگا ہاں میں اس پہاڑ کے اوپر تجلی ڈالتا ہوں اس کی طرف تم دیکھنا اگر تم وہ تجلی برداشت کر سکے تو سمجھنا تم مجھے دیکھ سکتے ہو موسی علیہ السلام نے جب وہ تجلی دیکھی ڈائریکٹ اللہ کو نہیں دیکھا اس پہاڑ کے اوپر جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کی تجلی فرمائی اس پہاڑ کو دیکھنے کی وجہ سے وہ بے ہو گئے اور اس کے بعد انہوں نے اللہ سے معافی مانگی کہ یہ جو میں نے خواہش کا اظہار کیا تھا یہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا تو یہاں پر اس چیز کا ذکر نہیں وہ صورت الراف میں ہے یہاں پر انہوں نے ارض کیا کہ میں تیری رضا کی خاطر آیا فتن کا ممب تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ جو تم نے کیا میری تمہارے ساتھ جو کمیٹمنٹ تھی اس سے ہٹ کر تم پہلے آ گئے تو بے شک ہم نے اب مبتلا کر دیا ہے تمہاری قوم کو تمہارے بعد ایک فترے میں اور وہ فتنہ کیا ہے وہ اب اللہ اور گمراہ کر دیا ہے تمہاری قوم کو سامری نے یہ وہ جادوگر تھا ایک نٹوریس شخص تھا بنی اسرائیل میں سے تھا اس نے گمراہ کیا اپنی قوم کے لوگوں کو کس طریقے سے کیا وہ بعد میں ذکر آئے گا بہرحال اس میں ایک لطیف نکتا ہے کہ پیغمبر اگرچہ مقررہ وقت سے پہلے پہنچے لیکن پھر بھی چونکہ وہی کو ہنڈریڈ پرسن فالو نہیں کیا تو اس کی وجہ سے ان کی قوم کو اللہ تعالی نے فطرے میں مبتلا کر دیا آزمائش رکھی یہ کوئی موس علیہ السلام کے اعمال کی سزا نہیں تھی ان کی قوم کے اوپر ان کی قوم نے جو کچھ کیا وہ اپنی غلطی کی وجہ سے کیا چھ لاکھ میں سے صرف ستر ہزاری مرتد ہوئے نا باقیوں نے تو اپنے ایمان کو سلامت رکھا ان کے لیے یہ ایک ٹیسٹ تھا بار الموسا علیہ السلام کے لیے تو ایک تکلیف دہ چیز تھی کیونکہ پیغمبر جو ہوتا ہے وہ اپنی امت کے حق میں نرم دل ہوتا ہے وہ نہیں چاہتا کہ اس کی امت کسی تکلیف سے گزرے سیم اسی طریقے سے یونس علیہ اسلام کے کیس میں بھی ہوا تھا کہ انہوں نے وہی کا انتظار کیے بغیر اپنا علاقہ چھوڑ دیا تھا لیکن وہاں پر یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس آزمائش سے گزارا کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں رہے اور پیغمبر کی یہ اجتہادی غلطی کریڈٹ بن گئی ان کی قوم کے حق میں اللہ تعالیٰ نے انہیں مولت دی انہوں نے عذاب کے اثار دیکھے تو ایمان قبول کر لیا یہاں پر موسی علیہ السلام کی قوم کو گمراہ کیا سامری نے گمراہ اس طرح کیا کہ اس نے ایک ایسا عمل کیا جس کی وجہ سے وہ گمراہ ہوئے اگر وہ اس کی پیروی نہ کرتے تو گمراہ نہ ہوتے جس طرح شیطان کی وجہ سے ہم کہتے ہیں جی برے امال کرتے ہیں کرتے تو ہم اپنی مرضی سے نا شیتان تو صرف ورگلاتا ہے تو اس نے بھی ورگلایا تھا اب موس علیہ اسلام تو اللہ طرح سے ملاقات کر کے جب فارغ ہوئے تو واپسی پہ وہ تیزی سے آئے اپنی قوم میں فاراجا آموسا الہ قومی موس علیہ السلام لوٹے اپنی قوم کی طرف غبانا نہ غصے میں اور تکلیف میں بھی افسردہ بھی تھے غصہ تھا کہ یہ انہوں نے کیا حرکت کی اور تکلیف یہ تھی کہ اب ان کے ساتھ جو کچھ ہوگا قال یا قوم علم یا عید کم رب حسنا تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ کیا تمہارے رب نے تم سے اچھا وعدہ نہیں کیا تھا یعنی اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت میں تمہارے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ کامیابی تمہارا مقدر ہوگی تو تم نے یہ جان بوجھ کے غلط راستہ کیوں اختیار کیا افطال علی کم کیا تم پر اتنی بڑی مدت گزر گئی تھی کوئی میں صدیوں کے لیے چلا گیا تھا کہ نسل در نسل آہستہ آہستہ تم گمراہی میں پڑ گئے ایسا تو نہیں ہوا چند دنوں کے لیے گئے ہوں اور تم نے اتنی بڑی گمراہی کو اڈاپٹ کر لیے عورت تم ائی کم غوب میر ربی کم یا تم نے یہ ارادہ کیا کہ اپنے رب کا عذاب اس کا غضب اپنے لیے حلال کر لو فخلف تم اور تم نے مجھ سے کیا ہوا وعدہ توڑ ڈالا وعدہ کیا کیا تھا ظاہر پیغمبر کے ساتھ ایمان اور عمل سالے کی بیت کی ہوتی ہے اپنے رب کا تابع فرمان رہنے کی بیعت کی ہوتی ہے وہی بیت تم نے توڑ ڈالی قلو وہ کہنے لگے ما اخلفنا مئ ہم نے آپ سے کیا ہوا وعدہ نہیں توڑا بھی اپنے اختیار سے ولا کن نہ اب یہ وہ ایک لیم ایکسکیوز رکھنے رکھیں لیکن ہوا ہمارے ساتھ یہ کہ ہم ملنا او من زین القوم ہم نے اپنی قوم کے زیورات کا بوجھ اٹھایا ہوا تھا اب اس کی تفصیل میں آتا ہے کہ نکلتے ہوئے بنی اسرائیل نے فرونیوں کے زیورات بھی سمیٹ لیے تھے کہ یہ ہم پر جبری ٹیکس لگاتے تھے ہمیں تکلیف میں رکھتے تھے تو اب چونکہ ہم نکل رہے ہیں تو ہم ان کے مال میں سے جتنا چاہیں وہ لے جائیں یہ ہمارا حق ہے لیکن یہاں پہ یہ تفصیل اس طرح کی نہیں آئی ہے یہ اسرائیلی روایتوں میں ملتا ہے یا پھر ان کے پاس جو اپنا زیور تھا اس کا بوجھ اٹھانا ان کے لیے مشکل تھا اور وہ انہوں نے سامری کے حوالے کیا بار دونوں میں سے ایک کام ہوا انہوں نے کہا ہمارے پاس اپنی قوم کے زیورات تھے فقضف تو ہم نے ان کو ڈال دیا یعنی سامری نے جب ڈیمانڈ کی کہ یہ میرے حوالے کرو فقضہ علی اور اسی طریقے سے سامری کے پاس بھی جو کچھ تھا اس نے ہم سے بھی زیورات لیے اپنے پاس بھی جو زیورات تھے وہ سارے ڈالے فا خراج لا اور اس کے ذریعے اس نے ایک بچڑے کا ڈھانچہ بنایا یہ جو ٹین کمانٹ والی فلم ہے اس میں انہوں نے باقاعدہ یہ سارا سین فلمایا کہ جو اس نے ایک ڈھانچہ تیار کیا اس کو پگلا کر باقاعدہ ایک شکل دی پھر اس کی کافی انہوں نے زینت اور آرائش والا معاملہ بھی کیا اور ایک بچڑا تیار کر دیا جسدر لہو ڈھانچہ جو ہے ایک ایسا تھا جو گائے کی مانے تھا اور بولتا بھی تھا اس میں سے آواز بھی نکلتی تھی وہ آواز کیسے نکلتی تھی آج کے زمانے میں تو آپ کوئی اس قسم کی ایکٹیویٹی پرفارم کر سکتے ہیں ٹیکنالوجی کی برکت سے لیکن اس زمانے میں یہ ہونا ایک بڑی حیران کن چیز تھی وہ غیبی طور پر ہوئی اس کا ذکر بعد میں آ رہا ہے فقل ہاد الاحم تو اس نے کہا کہ یہ ہے تمہارا الہ و ارح اور موسا کا الہ فنسیا پس موسا علیہ السلام تو بھول گئے وہ کوئی طور پہ کسی اور خدا کو ملنے گئے اصل خدا موسا کا یہ ہے بلے آداب بل تعالی اب یہ ساری ڈرامہ بازی ہو رہی تھی ان کے سامنے پیغمبر کی موجودگی میں ہارون علیہ السلام اور موسا علیہ السلام بھی تھوڑے عرصے کے لیے گئے تھے فوت نہیں ہو گئے تھے پھر بھی انہوں نے گمراہی اختیار کر لی اب اللہ تعالیٰ اس پہ ورڈک دے رہے افلا ی رونا کیا انہوں نے نہیں دیکھا اللہ یر جی او کہ وہ ان کی کسی بات کا جواب نہیں دے سکتا ولا یم لیکو لہم بر روم والا نف آ اور نہ وہ ان کے کسی نقصان کا مالک ہے نہ نفے کا ایسی مت ماری ہوئی ہے کہ ایک ڈھانچہ ہے اس میں سے آواز آ رہی ہے نہ وہ چلتا پھرتا ہے نہ ہلتا ہے اور نہ ایسا ہے کہ آپ اس سے کوئی بات کریں تو آپ کو وہ اس بات کا جواب دے جسٹ اس میں سے ایک گائے کی سی آواز نکل رہی ہے بس کسی نے اس پہ ایکسپریمنٹ بھی پرفارم کرنے کی کوشش نہیں کی کہ اگر یہ خدا کا کوئی بت ہے دھیان کرنے کے لیے تو یہ ہماری باتوں کا جواب بھی تو دے گا اس سے پہلے صورت العراف میں گزر چکا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ سمندری جھیل کو کراس کر کے ایک جگہ سے گزرے تو وہاں انہوں نے چند لوگوں کو پایا وہ بتوں کے اوپر احتکاف کیے ہوئے تھے تو ساتھیوں نے کہا کہ آپ ہمارے لیے بھی کوئی اللہ کا بت مقرر کر دیں تاکہ ہم اس پہ دھیان رکھ کے بیٹھیں یہ دھیان والا معاملہ آج تک چل رہا ہے ہندوؤں کو بھی آپ دیکھ لیں بھگوان کا کانسپٹ ہے وہ کہتے ہیں یہ جو بت ہے یہ دھیان کرنے کے لیے پیچھے ایک ہی اللہ ہے یہ پی کے فلم میں بھی انہوں نے یہ فلمایا کہ ہم بھی ایک خدا کے ماننے والے ہیں یہ تو صرف دھیان کے لیے کرتے ہیں تو موسی علیہ السلام سے جب ریکویسٹ کی تو صورت العراف میں آتا ہے کہ موسی علیہ اسلام نے کہا کہ میں ایسی جہل قوم سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اور اسی بات کا ذکر جامعہ ترمزی میں آتا ہے جب نبی السلام غزوہ حنین کے لیے جا رہے تھے تو صحابہ اکرام نے کہا کہ جس طرح مشرقین عرب درخت کے ساتھ اسلحہ لٹکاتے ہیں برکت کے لیے ذات انوات ایک جگہ تھی وہاں پہ آپ بھی ہمارے لیے کوئی ایسا درخت مقرر کر دیں تو آپ نے فرمایا آج تم نے وہی بات کر دی جو موسی علیہ السلام کے ماننے والوں نے کی تھی کہ ہمارے لیے خدا کا ایک کوئی بت مقرر کر دیں جس پہ ہم اتقاف کر سکیں دھیان کر کے بیٹھے کنسنٹریشن کے لیے پھر آبل نے فرمایا کہ تم بھی اگلے لوگوں کے رستے پر چل پڑو گے قدم با قدم بالش بار بالش اور یہ آگے والے الفاظ بخاری مسلم میں بھی ہیں حتیٰ کہ ان میں سے کوئی گو کے سراخ میں داخل ہوا تو تم بھی وہی کام کرو گے تو صحابہ رام نے پوچھا یہ اگلے لوگوں سے مراد کیا یہودوں نے سارے آپ نے فرمایا اگر وہ مراد نہیں تو اور کون سے لوگ مراد ہے تو یہاں پر دیکھ لیں کہ موس علیہ اسلام سے پہلے انہوں نے ڈیمانڈ کی موس علیہ السلام نے اس وقت بھی ان کو سمجھایا اور حالت یہ ہے کہ جب انہیں موقع ملا تو انہوں نے وہی غلطی کر بھی دی حالانکہ اس سمجھانے کو کافی سمجھنا چاہیے تھا لیکن نہیں جو غلطی انہوں نے کرنی تھی وہ کی غلطی کیا کی اپنی دنیا اور آخرت برباد بات کر لی وہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی لیکن اس چیز کے بدلے میں کہ انہیں قتل کیا جائے گا والدم ہارون قبل اور بے شک موسی علیہ السلام کے آنے سے پہلے ہارون علیہ السلام نے بھی بنی اسرائیل سے کہا تھا یا قوم اے میری قوم ان نما فتن تم بھی تمہیں تو فطرے میں مبتلا کیا گیا ہے اس بچڑے کے ذریعے وہ ان الرَّحْمَانُ اور بے شک تمہارا رب تو وہ رحمان ہے پس اتباء کرو و اور میری پیروی کرو امری میرے حکم کی یعنی موسی علیہ السلام سے پہلے ہارون علیہ السلام بھی ان کو سمجھا چکے تھے لیکن وہ ان کے قابو میں نہیں تھے سیدنا انہ ہارون علیہ السلام کی اس گفتگو کے جواب میں ان کی قوم نے کہا انہوں نے کہا کہ ہم تو اسی طریقے سے احتکاف کریں گے عبادت پہ جمے رہیں گے اس بچڑے کیلئی موسا یہاں تک کہ موس علیہ السلام واپس نہ آ جائے اب ہونا تو چاہیے تھا کہ موس علیہ السلام کا اگر اتنا درد تھا تو بھائی ان کا انتظار کرنے کے بعد آپ کوئی اس قسم کی حرکت کرتے حرکت کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں اور ہارون علیہ السلام کے منع کرنے کے باوجود ان کے آگے یہ بہانہ لگا رہے ہیں کہ موس علیہ اسلام آئیں گے تو ہم بچڑے کی عبادت سے رکیں گے اس وقت تک ہم یہی شرکیاں کام کرتے رہیں گے جب کسی کی مت ماری جائے تو پھر وہ اس قسم کے جوابات دیتا ہے اب موس علیہ السلام جب واپس آئے تو پہلا غصہ تو انہوں نے ظاہر ہے اپنے بھائی کے اوپر نکالنا تھا آ ہارون موس علیہ السلام نے کہا اے ہارون ما من آ کا رو بلو تجھے کس چیز نے منع کیا جب کہ ت نے دیکھا کہ یہ لوگ گمراہ ہو چکے ہیں اللہ تبی ان میرے پیچھے چلا آتا یعنی تیرا کام تھا کہ جب یہ تیرے قابو نہیں آ رہے تو میرے پیچھے آتا مجھے بتاتا سعید امری کیا تھی میرے حکم کی نافرمانی کی تو علیہ السلام نے جواباً کہا یبنا ام ماں اے میری ماں جائے یعنی ماں کامن تھی تو اپنی ماں کے رشتے کا حوالہ پیش کیا ان کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ظاہر ماں کا ذکر آئے تو انسان ویسے ہی ٹھنڈا ہو جاتا ہے لا تاخ بلحیتی ولا والا بھی میری داڑھی اور سر کے بالوں کو مت پکڑو دوسری جگہ آتا ہے کہ انہوں نے آ کے سیدھا داڑھی پکڑی اور سر کے بالوں سے کھینچ کے ان کو گرایا حضرت ہرون علیہ السلام کو اور یہ ان کا جو جلال تھا وہ اللہ تعالی کی توحید کی حمیت میں تھا پیغمبر کی توہین کرنا مقصود نہیں تھا اور مس علیہ السلام تو خود بھی پیغمبر تھے اب یہی واقعہ اگر صحیح بخاری میں لکھا ہوتا تو منکرین احادیث اس کا مذاق اڑاتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کا پیغمبر جو اخلاق کے اعلیٰ ترین درجے پر ہوتا ہے وہ اپنے بھائی کو جو کہ پیغمبر بھی ہو اس طرح ٹریٹ کرے کہ اس کی داڑھی کے بال کھینچے اور سر کے بالوں سے اسے گھرائے یہ تو لگتا ہے کہ اسلام کے خلاف سازش ہوئی ہے کسی نے داخل کر دی ہے اب قرآن میں ماننا پڑتا ہے اب وہ اس کی تعویل کریں گے کہ نہیں جی بشریت گازا تھا ایسا ہو سکتا ہے تو اس قسم کے واقعات جب بخاری اور مسلم میں آتے ہیں تو وہ بھی بشری تقاضے کے تحت ہے انسان سے اس طرح ہو سکتا ہے جس طرح بخاری مسلم میں آیا کہ مسل اسلام نے اسرائیل کو تھپڑ مارا تو اس کی آنکھ نکل گئی وہ انسانی شکل میں آیا تھا تو کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مسل اسلام اس طرح کرے تو مسئلہ اسلام نے ہر اسلام کی داڑھی اور سر کے بال کھینچے تو انہوں نے کہا کہ میری داڑھی اور سر کے بال مت کھینچو اینی خوشی تو انتقول مجھے تو صرف یہ خدشہ تھا کہ اگر میں آپ کے پیچھے آتا یعنی بالکل ان کو بنی اسرائیل کو لوارس چھوڑ دیتا پیچھے کوئی لیڈر نہ ہو میں آپ کے پاس آ جاؤں ان تقول تو آپ مجھ سے پھر یہ کہیں گے فرقت بین نہ بنی اسرائیل کہ ایل نے بنی اسرائیل میں پھول ڈلوا دی کہ اس وقت مشکل وقت تھا ت نے ان کو فرنٹ سے لیڈ کرنا تھا میرے پیچھے کیا لینے آیا ہے میرے پیچھے آیا اور ان کو اس طرح چھوڑایا اور پھر آپ نے بھی جب واپس آنا تھا تو ٹائم تو لگنا تھا تو ہارون علیہ اسلام کہتے ہیں میں اس لیے آپ کے پیچھے نہیں آیا کہ آپ نے پھر مجھے یہ گلہ کرنا تھا کہ ان کو اس حالت میں کیوں چھوڑایا تو نے انتشار کی حالت میں ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا اور میرے پیچھے آ گیا ولم تر قب قولی اور تو نے میرے حکم کا انتظار نہیں کیا یعنی تو صبر کر لیتا میں نے آ جانا تھا اب موسی علیہ اسلام مخاطب ہوئے سامری سے اولا فما خت بک یا تو موسی علیہ اسلام نے کہا کہ اے سامری تو بتا ذرا کہ تو نے اس پورے معاملے میں کیا حاصل کیا تیرا کیا ارادہ تھا جو یہ حرکت تو نے کی تو اس نے کہا بصورت بیمالم یب سورو بھی میں نے ایک ایسی چیز دیکھی جو باقی لوگوں نے نہیں دیکھی کیا دیکھا کہ انہوں نے حضرت علیہ اسلام کو وہاں دیکھا اور ان کے جو قدموں کے نشانات تھے اس سے اس نے مٹی حاصل کی اور وہ ابزرویشن تھی کہ وہ جہاں ان کا قدم پڑتا تھا یا ان کے گھوڑے کا قدم پڑتا تھا یہاں کوئی تفصیلات نہیں آئی ہوئی وہاں پر سبزہ نکلاتا تھا یعنی زندگی آ جاتی تھی جس طرح کے بخاری میں حضرت علیہ اسلام کا آتا ہے خضر بھی کہتے ہیں نا گرین کلر کو گمت خزرہ بھی ورڈ بولا جاتا ہے تو حضرت علیہ اسلام کے بارے میں بخاری میں آتا ہے کہ ان کو خضر اس لیے کہا جاتا تھا کہ وہ جہاں پر پاؤں رکھتے تھے وہاں پر سبزہ نکل آتا تھا تو اسی قسم کا منظر حضرت جبر اسلام یا کسی فرشتے کے پاؤں کے نشان کا دیکھا اور اس نے کہا کہ میں نے ایک ایسی چیز دیکھی جو باقی لوگوں نے ابزر نہیں کی اور ظاہر ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے فرشتہ بھیجا تھا آزمائش میں مبتلا کرنے کے لیے قب تو میں نے اس کی مٹھی بھر لی قبضتم من اثر الرسول جو فرشتہ تھا رسول تھا اس کے قدم کے نشان سے میں نے خاک کی مٹھی بھر لی فنا ہا پھر میں نے اس کو ڈال دیا یعنی اس ڈھانچے میں جو زیورات کو پگلا کر بنایا گیا تھا وہ قزا علی کا نفسی اور یہی چیز مجھے میرے نفس نے سکھائی ظاہر ہے شیطان نے اس طرف لگایا کہ تو یہ حرکت کر کے دیکھ شاید اس میں سے کوئی آواز نکل آئے آواز نہ نکلتی تو بنی اسرائیل کو اس نے گھبرا بھی نہیں کرنا تھا اللہ تعالی نے ایک ازمائش بنائی کہ اس نے جب وہ مٹھی ڈالی مٹی کی جو فرشتے کے قدم کا نشان تھا تو ایک طرح کی زندگی اس بچڑے میں بھی پیدا ہو گئی لیکن پرفیکشن کے ساتھ نہیں تھی کہ وہ انسانوں سے کلام کرے سوال کا جواب دے نہیں بس صرف اس نے گائے کی طرح بولنا شروع کر دیا جس طرح گائے بولتی ہے فب تو علیہ اسلام نے کہا کہ نکل جائے ادھر سے فن کا فی الحیاتی اس زندگی میں تمہارے لیے اب یہ سزا ہے اللہ تعالی کی طرف سے انتقول لاماس کہ تو نے یہ کہنا ہے کہ مجھے کوئی ہاتھ نہ لگائے اس سے جو بھی ہاتھ ملاتا تھا اس کا بخار اور تیز ہو جاتا تھا اس کو مسلسل بخار رہنا شروع ہو گیا اللہ نے اس کو تکلیف میں ڈال دیا حتیٰ کہ اگر کوئی اس کے ساتھ ہمدردی کرنے کے لیے اس کے پاس آتا تھا تو وہ چیختا تھا کہ مجھے کوئی ہاتھ نہ لگائے میرے کوئی قریب نہ آئے کیونکہ اس کی وجہ سے بخار اور بڑھ جاتا تھا یہ سزا تھی کہ وہ اب اکیلا رہے وہ ان نالا کا مئو لنگ اور بے شک تیرے لیے یہ ایک دردناک عذاب کا وعدہ ہے جس کی خلاف ورزی نہیں ہوگی تو دنیا میں اللہ تعالی نے اس کو زلی خوار کیا اسی سے وہ کنسپٹ نکلا اچھوت کی بیماری کوئی میرے قریب نہ آئے جس طرح وہ متعدی امراض ہوتے ہیں جن کی وجہ سے لوگوں کو قبیلے سے نکال دیا جاتا ہے کہ باقی لوگوں کو مرض نہ لگ جائے اس کے ساتھ وہی والا معاملہ ایک دوسری شکل میں ہوا کہ کوئی میرے قریب نہ آئے میرے بخار میں اضافہ ہوتا ہے تو وہ خود ہی ٹوٹ گیا بنی اسرائیل سے الگ ہو گیا اور پھر اسی اکیلے پن میں اسے قسم پورسی کے ساتھ موت آ گئی ہے پیغمبر کی مبارک زبان سے اس کے لیے یہ ایک بدوا نکلی تھی اللہ تعالی نے سزا دی الہ ولت علیہ اور اب دیکھ میں تیرے اس جھوٹے معبود کے ساتھ کیا کرتا ہوں جس پر ت نے اتکاف کیا لنوہر بے شک ضرور بالضرور ہم اسے جلا ڈالیں گے سومن سفن نہ یم اور پھر جو بھی اس کی راک ہوگی یا وہ پگھل کر جو بھی اس کی حالت بنی بھی ہوگی صرف میٹل نہیں تھا باقی اس کی انہوں نے آرائش بھی کی ہوئی تھی وہ سارے کا سارا آپ سمجھ لیں را فارم میں واپس آ جائے گا اس کو پھر ہم ڈال دیں گے فل یم نسفا سمندر کے اندر غرق کر دیں گے اس کی اس کو اب وہ زبرات ان سے جاتے رہے بوجھ تو واقعی اتر گیا بنی اسرائیل سے لیکن جس طریقے سے اترا کہ وہ بوجھ تو اترا بنی اسرائیل کے ستر ہزار لوگ بھی فارغ ہو گئے اتنا خون دینا پڑا اس کے لیے ہمارے اسراد ڈاکٹر سرار صاحب ایک ٹرم یوز کرتے تھے پرجنگ صفائی ہوئی بنی اسرائیل کی کہ جو اس قسم کے لوگ تھے جو کمزور ایمان والے تھے تھوڑی سی بات پہ بہک گئے ان سے اللہ تعالی نے بنی اسرائیل کو پاک کر دیا لیکن ان کی مغفرت ہو گئی ان کی توبہ قبول ہو گئی اس سزا کے بدلے میں اِنَّمَا اللَّهُ الَّذِي لا اللہ اللہ تمہارا معبود تو نہیں ہے مگر وہ اللہ کہ جس کے سوا کوئی اور معبود نہیں وہی وہ عبادت کے لائق ہے اکیلا اللہ وسیع اللہ شعیل علما اور اس نے ہر چیز کو اپنے علم سے گھیرا ہوا ہے کزا نقص و من امبا قد سبق یوں ہی ہم بیان کرتے ہیں اے محبوب صلی اللہ علیہ ولی وسلم آپ سے خبریں ان لوگوں کی جو آپ سے پہلے گزر چکے وقد قد آتی کا مل اور ہم نے آپ کو اپنی طرف سے ایک نصیحت نامہ دیا ہے اس قرآن کی شکل میں جس میں فکر آخرت بھی ہے اور اگلے لوگوں کے واقعات ہیں جو آپ سے پہلے لوگ گزر چکے یعنی یہ اس بات کی دلیل ہیں واقعات کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی کے ذریعے یہ چیزیں بتائی ہیں اور آپ اللہ کے پیغمبر ہیں ورنہ وہی کے بغیر کوئی شخص اپنے زمانے سے کم از کم دو ہزار سال پرانا واقعہ تو بیان نہیں کر سکتا آلموسٹ علیہ اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دو ہزار سال کا فرق ہے یہ آپ کے نبی ہونے کی دلیل ہے من اعرض دعین جو شخص اعراض کرے گا اللہ تعالی کی وہی سے قرآن کی شکل میں جو ہم نے آپ کو دی ہے فعن نہ ہوں یخ ملو یو ملقیامتی تو بے شک وہ قیامت کے دن بوجھ اٹھائے گا اس کا خالدین فی اور ایسے لوگ رہیں گے ہمیشہ ہمیش اس میں وسا الحم یوم قیامتیملا اور بہت تکلیف دے ہوگا ان کے لیے قیامت کا یہ بوجھ یعنی ان کے امال کا بوجھ قیامت کے دن آگ کی شکل میں ان پر لادا جائے گا ان پر سزا مسلط کی جائے گی جو قرآن پاک سے روگردانی کریں گے یوم یون فی سور اس دن جبکہ سور پھونکا جائے گا نہ شرمجر یوم زر اور ہم مجرموں کو جمع کر لیں گے میدان معاشر میں اس حال میں کہ ان کی آنکھیں نیلی ہوں گی یعنی اوسان خطا ہوں گے ان کے پریشان حال ہوں گے ہوائیاں اڑی ہوں گی اللہم حا حسابا یسیرا آمین اللہم اللہ نعوذ نا من عذاب جہنم ومن من القبر و من المحیا المیا ومن شر و من الدجال آمین یا تخوف لبس تم اللہ عشرا چپ کے چپ کے آپس میں سرگوشیاں کریں گے اور کہیں گے کہ ہم دنیا میں تو نہیں رہے مگر دس دن یہ مختلف باتیں آتی ہیں بعض جگہ پہ آتا ہے کہ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ رہے نہ بیما بما اُلون ہم خوب جانتے ہیں پھر قیامت کے دن جب یہ لوگ جمع کیے جائیں گے یہ کہیں گے عز یق ام جب ان میں سے جو زیادہ سمجھدار شخص ہوگا وہ کہے گا لبس تم او ماں کہ تم دنیا کی زندگی میں تو نہیں رہے مگر ایک ہی دن اور یہ بھی ظاہر سمجھانے کے لیے ورنہ میں نے آپ کو بتایا کہ صرف قیامت کا دن جو ہے وہ پچاس ہزار سال کا دن ہے دنیا میں اگر کوئی شخص ساٹھ سال کی زندگی بھی پائے تو بمشکل تین منٹ کی زندگی وہ بنتی ہے صرف آخرت کے دن کے مقابلے پر ابھی جو جنت اور جہنم کا فیصلہ ہونا ہے وہ تو انفینٹ لائف ہے وہ تو صحیح مسلم حدیث ہے کہ دنیا اور آخرت کی مثال ایسی ہے جیسا کہ کوئی شخص سمندر میں انگلی ڈبوئے تو جو انگلی کے ساتھ پانی لگتا ہے بس وہ دنیا کی زندگی ہے اور سمندر انفینٹ آخرت کی زندگی ہے اور ظاہر اس سے مراد قیامت کے دن کے بعد کی زندگی ہے قیامت کا دن تو پھر بھی ختم ہو جائے گا نا پچار ہزار سال کے بعد لیکن آخرت تو ختم ہونے والی نہیں ہے یا ہمیشہ کے لیے جنت یا ہمیشہ کے لیے جہنم بولے ویس الون کا انل جے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آپ سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں فقل یم سفا ربی نصفا تو آپ فرمائیے کہ میرا رب ان پہاڑوں کو بھی جڑوں سے اکھاڑ کر پھینک دے گا دوسری جگہ آتا ہے کہ یہ دھن کی ہوئی اون کی طرح پہاڑ ہوں گے ظاہر گریوٹی ڈسٹرب ہو جائے گی زمین کو بالکل چٹیکل میدان بنا دیا جائے گا جس طرح راکھ اڑ جاتی ہے اس طریقے سے اتنے بڑے بڑے پہاڑ ظاہر اس پلانٹ ارتھ پہ اللہ کی مخلوقات میں سب سے اگر کوئی دیو چیز ہے سب سے اگر کوئی مضبوط چیز ہے تو پہاڑ ہے سے زیادہ تو کوئی مضبوط چیز نہیں ہے اسی لیے دیکھیں پاکستان نے جو اپنے اٹامک بلاسٹ کیے تھے وہ چاگی کے پہاڑوں میں کیے تھے اس میں ٹنل کھودی تھی ورنہ تو تابکاری پھیل جاتی ہے تو وہ چٹیل پہاڑ تھے چٹانوں کے بنے ہوئے مضبوط لیکن جب وہ دھماکے ہوئے تو ان کا رنگ بھی بدل گیا تھا لیکن ایٹ یہ ہوا کہ وہ تابکاری باہر نہیں نکلی ورنہ اس سے پہلے تو لوگ ریگستانوں میں تجربہ کرتے تھے بہت گہرائی میں اس میں بھی تابکاری پھیلنے کے چانسز ہوتے تھے بعض نے یہ تجربات کیے سمندر میں اور اس میں لاکھوں مچھلیاں مر گئیں تابکاری بھی پھیلی اس وجہ سے پھر اس کو بین کیا گیا بہرل قیامت کے دن ایک مشکل وقت ہوگا انسانیت کے لیے کہ میدان معاشر اسی زمین پر لگے گا اور اس زمین کو چٹیل کرنے کے لیے پہاڑوں کو راک کی طرح اڑا کے رکھ دے گا اللہ تعالیٰ فید رو ہے پس کوئی اونچی جگہ کوئی بھی پہاڑی نہیں بچے گی مگر اسے ہموار میدان اللہ تعالیٰ کر دے گا لا تی ہا ای وجوں امتا اور پھر تمہیں یہ زمین نظر آئے گی اس حال میں کہ کوئی نہ اس میں موڑ ہوگا اور نہ کوئی اونچی جگہ ہوگی دور دور تک جس طرح آپ سمندر کے کنارے کھڑے ہوتے ہیں نا صرف پانی نظر آتا ہے نا اس طرح یہ پوری زمین میدان معاشر بن جائے گی اور اسی زمین کے اوپر انسانیت کا حساب و کتاب ہونا ہے میدان معاشر اسی زمین پہ لگنا ہے اللہ تبارک و اگلے اور پچھلے سارے انسانوں کو زندہ کرے گا اور اسی میدان میں میں ان کو جمع کر دیا جائے گا یو مبی رو نئی و اس قیامت کے دن سب کے سب لوگ پیروی کریں گے ایک پکارنے والے کی اور اس پکار سے کوئی روگردانی نہیں کر سکے گا اللہ تعالی کی طرف سے کوئی فرشتہ اناؤسمنٹ کرے گا اور لوگ چاہتے نہ چاہتے ہوئے ایک ہی طرف دوڑتے چلے جائیں گے یہ نہیں ہوگا کہ پوچھیں گے کہ کس طرف جانا ہے نہیں بائی ڈیفالٹ انسان خود بخود اس طرف جمع ہونا شروع ہو جائیں گے اور کوئی اس کی نافرمانی بھی نہیں کر سکے گا و خوش آتل اسوات اور خاموش ہو جائیں گی ساری آوازیں رحمان کے حضور فلا تسما إِلَّا سا اور اس دن تم کوئی گفتگو نہیں سنو گے مگر سرگوشی والی گفتگو ہوگی آپس میں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ سرگوشی کر رہے ہوں گے جس طرح انسان ڈرا ہوا ہوتا ہے جب کسی مجمے کے اندر اور پورا مجمع ہی ڈرا ہوا ہو تو ایک دوسرے کے ساتھ سرگوشی میں بات کرتا ہے یہ حالت ہوگی یوم تنفع شفا الا من عدی اللہ الرحمان اس دن کسی کو کسی دوسرے شخص کی سفارش نفع نہیں دے گی مگر وہ جسے اللہ تعالیٰ نے رحمان نے ایزن دیا ہوگا وردی الحلہ اور پھر اللہ تعالی اس کے قول کو پسند بھی فرمائے گا یہ کون ہوں گے ظاہر سب سے پہلے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن سے اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے آسا یب آسا کا ربو کا مقام اور بخاری مسلم میں اس آیت کے کانٹیکس میں حدیث شفات موجود ہے اور بخاری مسلم میں آیا کہ جب نبی الاسلام کے مبارک ہاتھوں پر شفاعت کا دروازہ کھلے گا پھر اللہ تعالی کے اذن سے باقی امبیا بھی شفات کریں گے فرشتے بھی شفات کریں گے اللہ کے نیک بندے بھی شفات کریں گے لیکن شروع میں جو ایک تکلیف ہے وہ سب کو کاٹنی پڑے گی سوائے رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ ول وسلم ان کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن امن میں رکھے گا مکمل طور پر تو اسی کا ذکر ہے کہ جو شفاعت کرنے والے ہوں گے وہ صحیح بات کریں گے اللہ کے حضور سفارش کریں گے اور کن کی کریں گے جن کے لیے اللہ تعالی چاہے گا وہ اللہ نے ایزن دیا ہوگا اللہ سے کوئی زبردستی کسی باغی شخص کی شفاعت نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ تعالی نے ارادہ نہ کیا ہو کہ اس شخص کو میں نے بخشنا ہے اور فلاں شخص کو میں نے آنر کے طور پر یہ رسپیکٹ دینی ہے کہ اس کی سفارش قبول کرنی ہے اس کے حق میں اسے شفاعت بل کہا جاتا ہے اللہ کی ازن سے شفاعت بل دھونس اور زبردستی کے ساتھ کسی کی نہیں ہو سکتی یعلم ما بین ایدیہم وہ جانتا ہے لوگوں کے آنے والے حالات کو وما خلفہم اور جو گزر چکے ولا ابو نہ بہی اور وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے یعنی اگر کوئی شخص کسی دوسرے گنگار شخص کی سفارش بھی کرتا ہے تو جس کی سفارش کی جا رہی ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ اس نے دنیا میں کیا امال کیے تھے اور جو سفارش کرنے والا ہے اس سے بھی اللہ تعالیٰ واقف ہے کہ وہ اس سفارش کا اہل ہے یا نہیں ہے اللہ ہی نے اس کو اذن دیا ہے اور جو سفارش کرنے والا شخص ہے وہ بھی دیکھیں کیا کرے گا اللہ تعالی سے کسی شخص کی سفارش کیا اس طرح مو کر سکتا ہے کہ یا اللہ اسے چھوڑ دے میں اسے جانتا ہوں یہ بڑا نیک آدمی تھا یہ تو کوئی نہیں کہہ سکتا اسی کو اللہ نے کاؤنٹر کرنے کے لیے کہا کہ اللہ تعالیٰ اپنے علم سے ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہیں اللہ کو تو کوئی نہیں بتا سکتا کہ یا اللہ جی مجھے بتایا یہ بندہ بہت اچھا ہے میرے کہنے پر اسے چھوڑ دو یہ دنیا میں اس قسم کی سفارش ہوتی ہے آخر میں اس قسم کی کوئی سفارش نہیں ہوگی زیادہ سے زیادہ اللہ تعالی اکرام کرے گا اس شخص کا کہ جس کی شفاعت قبول کی جائے گی کسی گناہ شخص کے حق میں جس طرح کے دنیا میں بھی کالج اور یونیورسٹی کے اندر مہمان خصوصی بلایا جاتا ہے انعام کالج اور یونیورسٹی دیتی ہے لیکن دلوایا کس کے ذریعے جاتا ہے کسی منسٹر کے ذریعے وزیر اعلی کے ذریعے کسی عالم دین کے ذریعے کسی پروفیسر کے ذریعے اس کی حوصلہ افزائی کے لیے یہ ایک آنریبل پرسنالٹی ہے لیکن دے کون ہوتا ہے یونیورسٹی اور کالج وہ مہمان خصوصی اپنی طرف سے کسی کو کچھ نہیں دے رہا ہوتا اس طرح آخرت میں بھی جو شفاعت کرنے والے ہیں وہ اپنی طرف سے شفاعت نہیں کر رہے ہوں گے بلکہ اللہ تبارک و تعالی ان کے ذریعے لوگوں کی سفارش کروائے گا تاکہ انہیں آنر دی جائے وہ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ اور تمام لوگ اللہ تعالی کے حضور جھک جائیں گے اس رب کے حضور جو کہ زندہ ہے اور ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے یعنی بے اختیار اللہ تعالی کے سامنے لوگ جھک جائیں گے وَقَدْ خواب امن حَمَلَ ولما اور نامراد اس دن وہ شخص ہوا جس نے اپنے اوپر ظلم کا بوجھ لادا یعنی گنا وہ مئی مِنَ الصَّالِحَاتِ من اور جو شخص دنیا میں نیک امال کرتا رہا وہ ہوا اور صرف نیک امال اس کے کافی نہیں ہے ایمان والا بھی ہوا وہ فلا یا خوف ول مئو تو پھر اسے قیامت کے دن کوئی اندیشہ نہیں ہوگا کسی ظلم کا اور نہ اس بات کا کہ اس کی کوئی حق تلفی کی جائے گی دیکھیں یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ آخرت میں ایمان ہونا بھی ضروری ہے نیک اعمال کے ساتھ تو مغفرت ہوگی دنیا میں آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ لوگ کہتے ہیں کہ کافروں میں بھی بڑے بڑے نیک لوگ ہیں کیا یہ بھی جہنم میں جائیں گے ان کو نیک امال کی جزا کیا ملے گی تو ان کی جزا یہ ہے کہ دنیا میں اللہ تعالی ان کی تعریف کروا دے گا یا آخرت میں ان کے عذاب میں کوئی تخفیف ہو اس حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ نے آخرت کا عذاب بھی ہر ایک بندے کے لیے ایک جیسا نہیں رکھا ہوا سورہ مریم میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ جو زیادہ سرکش تھا نا اسے زیادہ عذاب ہوگا اور جو کم سرکش تھا اسے کم عذاب ہوگا اب یہ جو لوجک لوگ کھڑی کرتے ہیں کہ جو اچھے امال کرنے والے لوگ ہیں اگر انہوں نے اللہ کو نہ بھی پہچانا شرک کیا تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے امال کے سبب ان کو بخش دے تو قرآن کی ڈاکٹرن میں ایسی کوئی بات نہیں قرآن میں جہاں کہیں بھی یہ چیز ڈسکس ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ایمان کا ذکر ساتھ ساتھ کیا ہے کہ ایمان لانے کے بعد نے ایک بھی دیکھیں کہ جس نے نیک کمال کیے اور وہ ہوا ایمان والا تو اللہ تعالی کی طرف سے قیامت کے دن اسے کوئی اندیشہ نہیں ہوگا اس حوالے سے کہ اس پر کوئی ظلم کیا جائے یا اس کی حق تلفی ہو اس کو اب دنیا میں بھی مثال سے سمجھ لیں انہی لوگوں سے آپ پوچھیں یہ میں فکی والا اینٹی وینم الزامی جواب دینے لگا کہ بتائیں اگر کوئی ایسا شخص ہو جو پوری دنیا کے حق میں بہت اچھا ہے لیکن گھر میں داخل ہوتے ہی وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ ظلم کرتا ہے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ظلم کرتا ہے انہیں مارتا ہے پیٹتا ہے گالی گلوچ کرتا ہے لیکن دنیا میں صاحب اخلاق وہ مشہور ہے گھر سے باہر ہر مشکل میں اپنے دوستوں کے وہ کام آتا ہے ہر شخص کی حمایت کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے لیکن گھر والوں کے ساتھ نہیں ماں باپ کو بھی گالیاں نکالتا ہے بی بچوں کو بھی گالیاں نکالتا ہے ان کو مارتا ہے پیٹتا ہے اور ان کے ساتھ ظلم کا معاملہ رکھتا ہے تو دنیا کا کوئی انسان ایسے شخص کو اچھا انسان نہیں کہے گا وہ کہے گا یہ کون سی اچھائی ہے تو ایکٹنگ ہے اگر وہ اپنے گھر والوں کے لیے اچھا نہیں ہے باہر اچھا بھی ہوا تو کیا اب میرا ایک معصومانہ سوال ہے یہ ماں باپ کی نعمت اولاد کی نعمت بیوی کی نعمت جس اللہ نے آپ کو دی ہے اگر آپ اس اللہ کا حق ادا نہیں کرتے تو آپ کیسے اچھے انسان ہو سکتے ہیں آپ پوری دنیا کا حق ادا کریں اپنے بیوی بچوں ماں باپ کا حق ادا نہ کریں تو آپ انتہائی برے انسان ہیں ان لوگوں کی نظر میں جو بڑے پوزیٹو بنتے ہیں تو بھائی جس نے یہ ساری نعمتیں دی سب سے بڑھ کر مجھے پیدا کیا مجھے صحت کی نعمت دی مجھے یہ زندگی انجوائے کرنے کے مواقع دیے بی بچوں کی شکل میں نعمت دی ماں باپ کی شکل میں شفقت فرمائی یہ سب کچھ کس نے دیا اس اللہ نے اگر میں اس کا حق نہیں ادا کرتا تو چاہے میں اپنے ماں باپ کے لیے بھی اچھا ہوں بیوی بی بچوں کے لیے بھی اچھا ہوں پوری دنیا کے لیے اچھا ہوں تو میں ایک اچھا انسان نہیں ہوں کیونکہ نعمتیں دینے والے شخص کا میں نا ہوں جس طرح کہ آپ لوگ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ماں باپ بیوی بچوں کے ساتھ جو برا سلوک کرے پورے معاشرے کے لیے وہ اچھا انسان ہو وہ اچھا انسان نہیں ہے جب تک کہ اپنے ماں باپ بیوی بچوں کے ساتھ صحیح طریقے سے پیش نہ آئے تو ماں باپ بیوی بچوں سے بڑھ کر جس کا احسان ہے ہم پر وہ رب ہے جس نے یہ ساری نعمتیں مجھے دی ہیں اور سب سے بڑھ کر زندگی کی نعمت دی ہے اگر میں اس کے حق میں اچھا نہیں ہونا۔ تو پھر میں ایک برا انسان تو توحید ایک خدا کو ماننا اس کی شناخت حاصل کرنا اس کے احکامات کی پیروی کرنا یہ اگر ہم حق ادا نہیں کرتے تو ہم ایک اچھے انسان نہیں ہیں اور ایسے انسان کو واقع تن دھوزک ہی میں جانا چاہیے چاہے وہ پوری دنیا کے لیے بھی اچھا ہو کیونکہ جس نے ساری نعمتیں دی اس کے حق میں وہ اچھا ثابت نہیں ہوا یہ لاجیکل ہے اگلے دن وہ گاندھی صاحب سے کسی نے پوچھا کہ ساٹھ سال کے شرک کی سزا ہمیشہ کی جہنم یہ عدل نہیں لگتا ساٹھ سال کے جرم کی سزا ساٹھ سال کی جہنم ہونی چاہیے تھی تو گاندھی صاحب نے بڑا پیارا جواب دیا کہ یہ جرم کی لینتھ کے اوپر سزا نہیں ہے جرم کی انٹینسٹی کے اوپر سزا ہے یہ جرم ہی اتنا بڑا ہے گاڈ کا ڈینائل کرنا کہ اس کی سزا اتنی ہی منتی ہے کیونکہ خدا کا انکار کر رہے ہیں آپ یہ وہ کام تھا جو نہیں کرنے والا تھا کائنات کی ہر چیز اپنے رب کے ہونے پر گواہی دیتی ہے اور آپ اسی کا انکار کریں یا اس کو مانیں لیکن اس کی نہ مانیں تو آپ کی جزا یعنی کہ سزا عربی میں جزا کا لفظ ہی استعمال ہوتا ہے سزا کے لیے بھی اور انعام کے لیے بھی وہ ہمیشہ کی جہنم ہونی چاہیے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 أشهد أن الہ إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وما علينا إلا البلاء المبين جزاك الله خيرا